ابھی لاؤڈ اسپیکر اپنے منہ کے پاس ہی رکھی ذرا نہیں اپنے پاس ہی رکھی وہ کہتے ہیں مکان کا کرایہ لیتے ٹھیک سمجھ گیا سارا سسٹم پڑا ہوا ایسی تھوڑی بیٹھ گیا ہے آپ سے میں پوچھ رہا ہوں جتنا انہوں نے آپ کو قرض دیا ہے وہ تو قسطوں میں لے گا اور جو آپ نے مکان بنایا ہے مکان کا آپ سے کرایہ لے گا اور یہ خوش ہیں واہ بھائی اسلامائزیشن ہو گئی یہ بتائیے زلزلے مکان اگر گر جائے تو بینک کرایہ لے گا لے گا بھائی مکان کا کرایہ لے گا نا تو ملبہ کا کرایہ لے گا جب مکانی نہیں ہے جی آئی سمجھ میں اب سنیے ہم ایک دفعہ فائنانس کارپوریشن ہے اس کے ایم ڈی صاحب جو چائے پانی ہوتا ہے نا جلسے کے بعد بیٹھے اب وہ ڈینگے مارنے لگے ہم نے اس میں اسلامائزیشن کی میں نظر ہمیں بھی سمجھا دی وہ تو ہمیں کسی مسجد کا موزن سمجھے کیا اسے سرسری سمجھا دے ہم نے کب سمجھائیے ذرا کہنے لگی جی دیکھیے پلاٹ آپ کا مکان ہم بنائیں چالیس لاکھ کا پلاٹ چالیس لاکھ کا مکان بنانے کے لیے دیں گے اسلامائزیشن کیا ہے وہ چالیس لاکھ جو آپ کو قرضہ دیا ہے نا وہ قسطوں میں لیں گے چونکہ انہوں نے مکان بنا کر دیا ہے مکان کا کرایہ لیں گے خوش تھے اس میں آج اچھا ہم نے کہا یہ بتائیے کہ زلزلہ آ جائے بارش یا مکان گر جائے تو کرایہ لیں, لیں گے ہاں لیں گے کرایہ میں کائے کا لیں گے ملبے کا لیں گے دیوار اور پتھر کا لیں گے گارے کا لیں گے. پھر لیں. نہیں پھر اس میں ہم نے ایک اور امینڈمنٹ کی وہ امینڈمنٹ کیا ہے پیش آپ سے پاخانہ دھونا وہ سن لیے امینمنٹ کیا ہے لے کے ہم اس کا انشورنس کروائیں اچھا میں نے انشورنس کے پیسے کون دے گا کن لے کہ آپ دیں گے چھری خربوزے پہ گرے خربوزہ چھری پر گرے ہر حالت میں نقصان خربوزے کا ہے سمجھ گئے کوئی نظام میری دانش میں آج تک غیر سودی نہیں ہوا یہ جو بڑے بڑے لوگ بینکوں میں ملازمت کر رہے ہیں یہ میز دھوکا ہے صرف رجسٹر تبدیل کیے گئے اس میں علمائے دیوبند زر پیش پیش ہیں تقی رفیع وغیرہ ان کے بیٹے تک یہ سب اس میں ملازمت اور تنخواہیں کتنی ہیں ستر ہزار اسی ہزار گاڑی بہترین سمجھے بنگلے اللہؤ لشکر ٹی اے ڈی اے سب ان کو دیا جاتا پاکستان کے جید علماء دیوبند نے مجھے خط لکھا وہ خط میرے پاس موجود ہے کہ صاحب یہ جو ہمارے علماء دیوبند نے فتوی دیے ہیں نا یہ سب بالکل غلط ہیں ہم کہتے ہیں کہ ان کے یہاں پیسہ رکھنا کچھ لینا دینا سب کا سب سود ہے اور ان سے بچا جائے خود ان کے علماء نے میرے پاس خط لکھا وہ میری فائل میں موجود جو سب خالی ستن محترم ہزارہ دو کا جی جی جی ناجائز بھائی بڑے بڑی تنخواہ لے رہے ہیں اسی اسی ہزار روپے بینکوں سے صاحب جی ہاں سمجھے تو یہ ناجائز ہے یہ اس میں تو ان خود علماء دیو من نے مجھے لکھا بڑے بڑے لوگوں کے اس دستخط ہیں تقریباً کوئی اٹھارہ یا تیس دستخط انہوں نے لکھ کر بھیجے کہ نظام ناجائز ہے اور جو لوگ کہتے ہیں یہ غلط جی جی